منافقت کو بھی سمجھ لیجیے نفق عربی زبان کے اندر کہتے ہیں سرنگ کو ٹنل کو آپ میں سے جن لوگوں کو اتفاق ہوا ہے مکہ شریف جانے کا وہاں کافی ٹنل انہوں نے نکالی ہوئی ہیں پہاڑوں کے اندر سے تو اس کے بعد لکھا ہوتا ہے نفق سرنگ ایسا راستہ جس کے دو منہ ہوتے ہیں اس طرف بھی پہاڑ کے اس طرف اس کو عربی میں کہتے ہیں نفق تو منافق بھی اس لیے منافق کہلاتا ہے کہ اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں جب مسلمانوں سے ملتا ہے تو ان کو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور جب کافروں کے ساتھ ملتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جس کا ڈیٹیل ذکر ہم سورہ البکرا کے شروع کے روح میں پڑھ چکے ہیں تو یہ دوگنی پالیسی رکھتا ہے کیوں اس کا ایمام کنوکشن والا نہیں ہوتا اندر سے ایمام نہیں ہوتا اندر سے ایمان ہوگا تو بندہ جان دینے کے لیے تیار ہوگا کنوکشن والا ایمان نہ ہو تو کون شخص کسی کا دماغ رہتا ہے جا کر میدان جنگ کے اندر اپنی جان اپنے رات کے حوالے کر دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو منافق جو ہے وہ مسلمانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہاں سے کافروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تو جب جاتا ہے منافقوں کے پاس کافروں کے پاس تو ان کا ساتھ دیتا ہے مسلمانوں کے پاس بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ منافقین بہت زیادہ تعداد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں موجود لیکن قانون طور پر وہ صحابی ہی تھے ہم نہیں فیصلہ کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے نام بتائے گئے وہ بھی آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے غزل تبو کے بعد اور وہ بھی آپ نے صرف سیدنا الزیفہ بن یمان کو بتایا باقی صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا ہم میں سے کون منافق ہے اور کون مومن ہے اس طرح چھپے ہوئے سوائے ان کامل المان مومنین کے جنہوں نے ہر کتاب کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اپنا ایمان ہونا ثابت کر دیا اب جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے تو کوئی قربانی نہیں دی و اللہ عالم ڈار کے اسلام قبول کیا یا دل سے قبول کیا لیکن قانوناً وہ مسلمان ہی ہیں ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ قیامت والے دن پھر پتہ چل جائے گا وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ میرے حوضے کو پر میرے صحابہ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی اصحابی, اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں مجھے ان کو حضرت وسط سے مشروب پلانے دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی صحابہ ہم کس شمار کے اندر ہیں اور مجھے کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بد جاری کر دی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے سحقا سحقا لمن بھیا البادی سحقا سحقا لمن بدل نمن ان پر پھٹکارو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا یہ صحابہ اکرام کے بارے میں لیکن وہ صحابہ جو اوپر سے صحابہ تھے اندر سے مراق ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے تو بھائیوں ہمیں ڈر جانا چاہیے یہ جب حدیث سنائی جاتی ہے البت کے لیے اس کے تعویل خاص کی طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اس پر ڈر کے مسلمان ہو گئے لیکن بعد میں انہوں نے جو چاند چڑھائے وہ آپ کو بتائیں کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا ان لوگوں نے تو یہ اللہ کو پتا ہے کہ کون ممن ہے اور کون منافق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابئی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی کاپا سابق رام کو اس کی رقطوں سے پتا چل گیا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں ہم اس گستا کی گردن اتار دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل مت کرو لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے یہ الفاظ ہے صحیح بخاری اور مسلم کے مطف بولے حدیث ہے ایک صحابی جو کاتبے وہی تھے مرتد ہو گئے عیسائی ہو گئے زمین میں دبناتے تھے زمین بار پھینک دیتی حضور کے مردات کے اندر امام بہاری اس کو لے کے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کو باہر نکال دیتے ہیں پھر انہوں نے اوپن مجمے میں درنایا پھر زمین نے باہر پھینک دیا اور اس کی راج پہ باہر دی حجرت الوداع کے موقع پر جس بندے نے وسلم کی اٹھنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی وہ آپ کی مفاد کے بعد مرتد ہو گیا تھا بھائی وہ بڑا نازک معاملہ ہے اور مجھے وہ بات بالکل بالکل لگتی ہے جو اصحاب صفحہ میں تھے سعید العبود ربی اللہ تعالیٰ کال ہے سنن کبرانی کے اندر کہ اللہ کی قسم کوئی شک اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ بہت کے وقت تک اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں اس لیے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جو سورت البکرا کی آخری دو آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو اس کے لیے کفایت کر جائیں گی جو ان کے اندر مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا اور وہ تہذیب ایمان ہی ہے کتبی رسولی تو یہ تہذیب ایمان ہے تو منافق کنوکشن والا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دو رخی کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی کو اردو میں کہا جاتا ہے بغیر پیندے کے جو لوٹا ہوتا ہے جو یہ ٹرم ابھی سیاست میں بھی آ گئی ہے لوٹا جس لوٹے کے نیچے پہننا نا لگا ہوا ہو تو وہ ادھر کبھی ادھر لڑکتا ہے کبھی ادھر لڑکتا ہے تو یہ آج ہمارے سیاسی لیڈرز میں بھی آپ کو مثال نظر آتی ہے کہ تھوڑے سے پیسے لگاتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مفادات کی خاطر تو یہ ہمیشہ ہیومن انسٹنکٹ میں یہ چیز رہی ہے کہ انسان اپنے مفاد کی خاطر دنیاوی مفاد کی ہاتھ آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے اسی لیے پرانے پاک میں کیٹیگوریکل مینشن کیا گیا بل تخل حیات دنیا بلآخرت خیروں بلکہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو اور اصل چیز یہ ہے کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے بھائی یہ ایک ہی بات تھی کانٹے کی جو پچھلے صحیحوں میں بھی تھی ابراہیم چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا علیہ السلام کے صحیفے ایک ہی بات تھی کہ دنیا پرستی سے اجتناب اور وہ یاد کر لیں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہے یہ کیا چیز ہے بھائی آج ہم پر ذرا بھی تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ شروع کر دوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے اچھا اب منافقت کا ذکر چونکہ چل نکلا ہے میں کچھ ضروری چیزیں یہاں پر بیان کروں گا اگلا رقو بھی پورا منافقین کے بارے میں ہے پھر آپ کو چیزیں سمجھنے میں ان شاء اللہ تعالی آسانی ہو جائے گی یاد رکھیں کہ کیٹیگری وائز منافق کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اعتقادی منافق جس کا عقیدہ ہی منافقانہ ہے اوپر سے مسلمان اندر سے کافر نمازیں بھی پڑھتا ہے سارے کام کرتا ہے وہ آگے آ جائیں گی آزی کہ منافقین بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے ہیں اس ڈر سے کہ, کہ ہمیں پتہ نہ چل چلتے ہمارا کہ ہم منافق ہیں تو پہلی چیز منافقت کی کیٹیگری میں اعتقادی منافق جس کا عقیدہ منافقانہ ہو جاتے عبداللہ بن اوبئی دوسرا ہے عملی منافق جو عقیدے میں مسلمان ہی لیکن اس کے اعمال منافقین والے ہیں جو اگر آپ برا نہ مانیں تو اکثر مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا یہ عزیز شریف کے تحت میں عزیز وہ پڑھ بھی دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی لیکن جب کلمہ گو اہل قبلہ اور آج کے دور میں تو ظاہر ہے کہ دونوں منافقین جو ہوں گے چاہے اتقادی ہو چاہے وہ عملی ہو دونوں کو ہم قانونی طور پر مسلمان ہی کہیں گے کیونکہ وہی کہ اترنے کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے کہ کسی جی کا دل تو ہم چیر کے نہیں بتا سکتے آج کی ڈیٹ میں تو دونوں ہی مسلمان کہلائیں گے برل جو اہل قبلہ ہے اہل کلمہ ہے, ہے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اگر اس کو کہیں تعویل کی غلطی لگ گئی اس کو منافق نہیں کہہ یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ اہل قبلہ اور اہل کلما کی تخفیر کرتے تھے جیسے بخاری اور مسلم میں آتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ خوارج کے بارے میں عادیث سابق رام علیہ امیدوان کو وہ کافر کہتے تھے وہ کہتے تھے ایکسیز آف کیول ہیں تین ایکسیز آف ایول ہیں علی معاویہ اور عمر بن ونار ربی اللہ علم اجمعین باد اللہ ان تینوں کو مار دیا جائے تو مسلمان سیدھے ہو جائیں اور تینوں کے لیے انہوں تین بندے مقرر کر دیے بائی چانس سید علی نماز کے لیے اس دن نکلے تھے سیدرامہ معاویہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی امر بناس ویسی مسجد میں نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے بوڑھے ہو چکے تھے سہیدن علی کو شہید کر دیا تو وہ کلمہ گو تھے اور یہ اپنے ملزم جس نے شہید کیا سہیدن علی کو اس نے سیدنہ عمر کے دور میں بہت فتوحت کی ہوئی تھی مسلمان تھا بس کاویل کی رسی لگتی دماغ خراب ہو گیا اور اپنے فیم سیدنا عثمان غنی ربی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کرنے والے لوگ تھے آبائی میں سے تھے جن میں ٹاپ آف دلیت سیدنا روم بکر کا بیٹا تھا محمد بن ابی بکر ان کی عجیشیں بھی ہیں بخاری بستم میں بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں احترام کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس جب بندے کا دماغ پھرنے لگے تو پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ سے پناہ مارتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے تو عملی منافق وہ ہوگا جس کا عمل منافقانہ ہوگا اب تو ہمیں سامنے نظر آ گیا کہ یہ منافق ہے تب بھی ہم اس میں منافق نہیں کہہ سکتے کیوں کہ کی یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کی لانت کا مستحق ہو جاتا ہے پرانے پاک میں ہے لعنت اللہ انہیں لیکن اگر کوئی میرے سامنے جھوٹ بولے اس کو میں یہ نہیں کہوں گا تو لانتی ہے کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبلہ اہل کلمہ پر لانت کرنے سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ اہل سنت کا یہ مصفیقہ منج ہے جزیرب بن ماویہ جس نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہم اس پر لانت نہیں بھیجتے برا بولا اسے کہتے ہیں سب کچھ لیکن لانت اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ اہل کلبا تھا اگر اللہ تبارک و تالا چاہے تو اسے معاف کر سکتے لانت نہیں کر سکتا کسی مسلمان پر لانت نہیں کر آج کوئی شخص آبا اکرام کو گالی نکالتا ہے وہ خود لانت کا مستحق ہو جائے گا ہم اس کو نام بھی نہیں کہ ہم خود فتوا نہیں لگا البتہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ جو لانت والے کام کرے گا تو وہ لانت کا مستحق نہیں ہوگا صحیح مسلم کے میرا عزیز موجود ہے پورا چیپٹر ہے اور سننت برانی کے اندر تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا دھمکایا یا ان کا مال لوٹا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اسی کے تحت احمد ربل کہتے تھے کہ جزید لانت کا مستحق ہوا ہے لیکن خود نہیں بیچتے تھے اہل مدینہ کے ساتھ جو واقعہ ہررا کے اندر کیا تو ہم بھیج نہیں سکتے لالت کسی اسی طریقے سے کسی مسلمان میں یہ نشانیاں پائی بھی جاتی ہوں اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ منافق ہے اور ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں سے کچھ ہمارے اندر بھی موجود ہوگی یہ سن لیں صحیح بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں یہ شیشہ سامنے رکھ لیں اور اپنی شکل ہم دیکھنا شروع کریں چار نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بھی پائی جاتی ہو تو وہ منافق ہے اور چاروں پائی جاتی ہو تو پکا منافک ہے ایک پائی جاتی ہو تو منافق ہے جب تک کہ اس سے روجو نہ کرے وہ چار نشانیاں کیا ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے امانت فزیکلی ٹینجیبل فارم میں بھی ہو سکتی ہے یا کسی سے آپ مشورہ کرتے ہیں اس سے اپنے دل کا راز کہتے ہیں اور وہ آپ کا راز بھی کر دیتا ہے یہ بھی خیالات ہے یا کسی کے پاس مال رکھواتے ہیں اور وہ آپ کو واپس نہیں کرتا یہ بھی امانت میں خیانت ہے دوسرا بات کریں تو جھوٹ بولے جھوٹ اس کی زبان پہ فل بدی جاری ہو جس طرح آج اکثر مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے فل بدی جھوٹ بولتے ہیں آج انٹینشن نہیں ہوتی نکل جاتا ہے زبان سے کیوں کہ آپ خود بھی سوچیں انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے جب انسان حقیقت کو فیس نہیں کر سکتا اس کو ڈر لگتا ہے کہ تم نے سچی بات کر دی نا تو یہ میرا منہ توڑے گا کوئی تو وعدہ کیا ہوا تھا اور آپ نے جان گئی کے وعدہ توڑ دیا تو وہ بہانا کرے گا تو منافع بھی تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بٹل فیکٹس آف لائف کو فیس نہیں کر اسی لیے منافقت اختیار کرتا ہے تو یہ تو ہمارا دل بھی گواہی ہے کہ وہ منافی کی ہونا چاہیے جو بات کرے اور جھوٹ بولے اور یہاں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی جامعہ سرمند کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مرضوان کو مختلف گناہوں سے ڈرا رہے تھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے پر یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا پھر آپ ٹیچ چھوڑ دی اور آگے ہو کے بیٹھ گئے جی, اٹینٹو ہو گئے پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے دیکھنا جھوٹ نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا اور یہ کہتے رہے کہتے رہے صابے کرام کہتے ہیں. ہم اتنا ڈر گئے کہ ہم کہنے لگے کاش آپ صلیم خاموش ہو یہی وجہ ہے کہ صابہ کرام علی امردوان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی لیکن ایک غلطی کسی سے نے نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیث نہیں بیان کی جھوٹ کے معاملے میں وہ صاف ہے بخاری مسلم میں ملتا ہے زنا بھی ہوا شراب بھی پی جھوٹ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا اور یہ حدیث متواتر ہے بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے جس نے میرے پر جھوٹی بات منسوخ کی جھوٹی حدیث میری طرف منسوخ کی وہ اپنا مقام دو رخ میں دیکھے مسلم کی پہلی حدیثی یہی ہے سعید علی ندی اللہ تعالیٰ نے سعید مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اس لیے صابع اکرام علی مردوان نے اس معاملے میں بہت احتیاط کی تو بات کرے تو جھوٹ بولے یہ دوسری نشانی تیسری جب وعدہ کرے تو اس کو توڑ دے وعدہ یہ نہیں ہوتا بھائیوں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل آؤں گا اکثر کسی کہتا ہے نا بھائی کل آنا ہے اور کہتا ہے کہ میں آؤں گا لیکن وعدہ نہیں کرتا یہ وعدے کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہوتا صرف آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کر دی کہ میں آؤں گا یہ وعدہ ہی شمار ہوگا وعدے کا لفظ نہیں بولنا ہوتا ہاں کسم ہو تو اس میں ہوتا ہے کہ میں کسم کھاتا ہوں اس میں لفظ بولنا ہوتا ہے ویسے آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کی تو وہ وعدہ ہی شمار ہوگا اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو معذرت کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بالکل ہی ضروری ہو گیا اس کو نبھانا لیکن اگر کوئی جین ون وجہ نہیں ہے اور کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ ایک منافقانہ عمل کر گزرا اور چوتھی نشانی کہ جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے اور یہ تو میرا خیال ہے شاید ہی کو مسلمان اس معاملے میں بچا ہوا ہو جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اترے یہ منافق کی نشانی ہے اللہ تبارک مطالعہ ہمیں ان منافقین والی نشانیوں سے محفوظ فرمائیے تو ظاہر ہے کہ یہ دعائیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہونا جب تک ہم خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ کام کرنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو گی بس نیتیں کی تیتی داڑھی دی انشاءاللہ دعا کرو رکھ لیں گے اندر سے نیت کوئی نہیں ہوتی اس کو بھی پتا ہوتا ہے جو کام کرنا ہوتا ہے نا منہ نے وہ اندر سے آواز اٹھتی ہے پھر اس کے سامنے کوئی چیز نہیں پھیلتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں شریعت کا مطلب کیا ہے تو اختیار بھی دے دیا یہ بھی دعا کرو میں نماز پڑھو جس کو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے بھئی اس کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پڑھے گا یہ دعا کروانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں میں استقامت اور خوش و خزو دے یہ تو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے کبھی کسی نے کہا جی دعا کرو بس میں چلے ہوا تو جا کے روٹی کھا رہا کوئی نہیں تو پتا ہوتا ہے یا کسی کو سخت پیشاب آیا تو کہ دعا کریں ذرا بس میں پیشاب کر رہا ہوں جا کے وہ کرنا ہوتا ہے جو کام کرنا ہوتا ہے نا بال فل تو وہ اس میں پھر انشاءاللہ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ شاء میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ شاء نہیں کہہ رہے ہوتے انشاءاللہ شاء کہہ دیتے ہیں جب ٹالنا ہوتا ہے کہتے ہیں انشاءاللہ شاء ادیت نہیں ہوتی بیچ میں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر معذ اللہ جھوٹ باندھ دیتے ہیں اب آ جائیں آیت نمبر ایک سو بیالیس کے اوپر انمنافقین بے شک منافق اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اپنے گمان میں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہوتے ہیں ایک بندہ خود اللہ تعالی کی شریعت کا مزاق اڑا رہا ہے اصل میں تو دونوں کما رہے ہیں اللہ کا کیا نقصان کرے گا بے شک منافق اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں بہو افاد اور وہ ان کو غافل کر کے مارے گا یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے دھوکے کا لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے وہی وہ ان کو غافل کر کے مارے گا یہ احمد الز ریلوی صاحب نے بہت پیارا لفظ استعمال کیا ہے تو اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ لے لینی چاہیے کہ وہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دیے جاتے ہیں اور اللہ ان کو غافل کر کے مارے گا اور نشانی کیا آ گئی اضا قام اللہ اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو بڑے بوجب دل کے ساتھ نماز شوق سے نہیں پڑھتے ذرا ادھر بھی اپنی نظر جماتے جائیں کیا ہمارے ساتھ بھی یہ لاز تو نہیں بن رہے کہ نماز اتنی لمبی اب دیکھ رہے ہیں الحمدللہ للہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے منج پہ چلا دیا اس وقت تو ہم سترہ رکھتے ہیں جتنی عشاء کی پڑھتے تھے آج ہمارے چار فرس اتنی دیر میں ختم ہوتے یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جو نبی سلم کے سی الحادی تھے محفوظ نماز ہے وہ نصیب کر دی ہے یہ ولی نماز بخاری مسلم کے علیہ حدیث ہے انت بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا رب الحمد کہہ کے کہ اتنی دیر کھڑے رہتے کہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان کرتا شاید سجدے میں جانا بھول گئے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ گمان کرنے والا گمان کرتا کہ شاید دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل عدیض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور تشبور یہ دو چیزیں چھوڑ کے پوری نماز ایک جیسی ہوتی تھی یعنی جتنا رکو ہوتا تھا اتنا ہی رکو سے کھڑا ہونا جتنا سجدہ ہوتا تھا اتنا ہی دو سجدوں میں بیٹھنا سوائے قیام کے اور تشود کے یہ دو لمبے ہوتے تو الحمدللہ یہ کتاب و سنت کے منج کی برکت ہے کہ نماز ہمیں نصیب ہوئی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجل دل کے ساتھ اور کیوں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں یوراس ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے کیونکہ پھر تو پتہ چل جائے گا اچھا یہ منافق ہے یہ نماز پڑھنے نہیں آتا یہ صحابہ رام کے دور کی بات ہو رہی ہے آج والی نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کی استعمیر نماز ہی کوئی نہیں پڑھتی اس وقت تو کو کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ پینشن ہو جاتا تھا اچھا یہ منافق ہے اس لیے نماز نہیں پڑھی ہو مسلمان اور نماز میں پڑھے صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے کہ مسلمان کے ایمان اور کفر کے درمیان فرقی لائن جو ہے نماز اگلی بات آپ کو سمجھ اس میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ کو پہلے کر چکا ہوں سلات المینا کتاب تھا اس آئد کے تحت جو زیادہ سے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو پڑا تھوڑے پورے پورا کرتے ہیں ذکر سوانبیم سوانبی پتا نہیں کیا پڑ رہی اور کئی لوگ تو وہ ایک سبحان ربی اللہ جاتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اٹھتے وقت اور سجدے کے دوران این ایک ہی ہوتا ہے اس وقت ان کا اپنا دھیان نہیں ہوتا یہ تین کم ات کم درجہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت زیادہ تسبیحات ثابت ہیں یہ کم از کم درجہ ہے تین اور وہ بھی سکون تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ تو منافق کی نشانی یہ ہے کہ نماز پڑھے گا تو بوجل دل کے ساتھ اور اس میں ظاہر ہے دل سے کھڑا ہے تو پھر وہ کاے گا ایک سلام پھیلے گا امام کے پیچھے دوسرا سلام پھیلے گا جودیوں والی جگہ پہ اور بھاگنے کی کرے گا اور وہ تو اس صورت میں اگر مسجد میں آ گیا ورنہ تو مسجد سے بھی بھاگے گا اور وہ افسول نے کڑوی گولی جو میں نے یہاں دینی تھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرے پہ غصہ نہیں کرنا جس نے غصہ کرنا ہے تو اپنا ایمان خراب کر کے نبی سلم پر کرے باز اللہ اللہ بخاری اور مسلم کی متفغل حدیث ہے کہ منافق پہ دو نمازیں بہت بھاری ہیں ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز اور اگر یہ جان لیتے کہ ان نمازوں میں کتنی فضیلت ہے تو اپنے سرین پیٹھ کے بل جھسکتے ہوئے مسجد میں آتے اور میرا دل کرتا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تو میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو کیونکہ ان پہ نماز کی جماعت فرق نہیں ہے یہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گاڑا فتوا رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے اپنی ذات کے پوائنٹ آف ویو سے آپ پر کسی نے بھی زیادتی کی معاف کر لیکن جہاں شریعت کی ہاتھ آئی وہ صحیح بخاری میں سن لیں اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا بیٹا لاڈ اللہ ترین جس طرح سیدنا حسن حسین سے نبی محبت کرتے تھے اسی طرح حضرت اسامہ سے یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے کوئی فرق نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کی سفارش کروائی صحابہ کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ حضور کو سفارش کریں ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہو رہی اسامہ بن زید کو آگے کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ یہ سردار کی بیٹی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے کوئی اور علاج تجویز کر دیا جائے تو صلی اللہ علیہ جس نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی تھی کہ امیروں کے لیے اور قوانین غریبوں کے لیے کوئی اور اللہ کی کسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا بالکل سیدھا سادہ فتوا سخت فتو اور دوسری دیر صحیح مسلم کی یہ آ گئی جناب صحابی کا اور صحابی بھی عام نہیں صحیح بخاری کے اندر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قول ہے صحیح صنعت کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ سنت کی پیروی کرنے والا کوئی شخص تھا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اور ربی اللہ تعالیٰ پہلے دس مسلمانوں میں سے شروع سے مسلمان اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جو نیا مسلمان ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے یہ اور ان کی والدہ فریکوینٹلی آنا جانا اور صحیح بخاری میں دوران یہ کے, اندر ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کے فضائل والے چپٹر میں ایک شکت اب ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ نے کو شام ملنے کے لیے گیا انہوں نے کہا شام کیا لینے آیا کیا خوفے میں وہ شخص موجود نہیں جو حضور کی جوتیاں اٹھاتا تھا سفر و حضر میں ہر وقت فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان سے محفوظ رکھے انہوں نے کہا ہاں ہے ان کا پھر ادھر کیا کرنے آپ اتنے بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑ کر یہ وہ عبداللہ بن مسعود اب ان کا فتبہ ذرا سن لیں صحیح مسلم کے اندر یقین کریں کہ مجھے کنوکشن والا ایمان نماز کی جماعت کا تکبیر اللہ کے اہتمام کا اس حدیث کی وجہ سے ملا جو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ صحیح مسلم میں ہے کہ ہم باجماعت نماز کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ یا تو منافق ہی جماعت سے پیچھے رہتا تھا یا کوئی شخص اتنا لازر ہو جاتا تھا کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا تھا حتہ کے صحابہ اکرام علیہ امردوان میں سے اگر کوئی شخص دو بندوں کے سہارے جٹا ہوا مسجد میں آ سکتا تو جماعت سے مسجد میں نماز پڑھتا تھا کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے پھر عبداللہ بن مسعود مسود اللہ تعالیٰ لوں آگے فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہدایت کی واضح رائے تمہارے لیے رکھی ہیں باجماعت نماز کو لازم پکڑ لو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہدا ہے اور جو شخص اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا دی. یہ دیکھ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتو صحیح مسلم کے اندر پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہدا ہے اور ساتھ یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اب آ رہی ہے اگلی آیت آیت نمبر ایک سو ترتالیس منافین کا کلائمیکس اب آنے لگا ہے مذہب بین اب ڈولتے رہتے ہیں متحب یہ اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے آسیلیشن لا ہا اولا اولا نہ پورے کے پورے ادھر نہ پورے کے پورے ادھر دو کشتیوں کے مسافر منافقین بیچ میں آسیلیٹ کرتے رہتے ہیں اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے یعنی اللہ نے خود نہیں گمراہ کیا مراد جس کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ اس کو گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا تو یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی مزہ کی آسیلیشن اور اس کو صحیح سمجھنا ہونا تو آپ سمجھیں اس کا الٹ لفظ جو ہے وہ ہے حنیفہ امام ونیفا رحمتہ اللہ علیہ والا حنیفہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والا حنیفا بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کانا من المشرقین بلکہ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو حنیفہ تھے الف کے ساتھ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا یکسو اس کی صحیح ٹرانسلیشن یکسو حنیفہ یکسو اور مذہب یکسونا ہو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بالکل بعض چیزیں آ جاتی ہیں سامنے پھر بھی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ انسان معاشرے کو فیس کرے اور بغاوت کر دے معاشرے کے خلاف اب کتنے لوگ ہیں بھائی جن کو بعض پتا ہے کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے ایک ہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صنعت سے ثابت ہے لیکن کوئی اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے کوئی رشتے داروں کے ڈر کی وجہ سے کوئی بیوی کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتا تو اب اس کا ضمیر اس کو مرامت کر رہے بیچ میں تو وہ کبھی ادھر کبھی ہو, کبھی ادھر کبھی ہو. اب آپ سوچ لیں جو لوگ کہتے ہیں کاشت زمانے کے علیہ وسلم تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا کہ نات بھی پڑھ رہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو اتنا قابل کرو کہ ان کے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا ہو سکتا ہے منافع ہی ہوتا مومنا ہی ہوتا صحیح بات ہے جو آج نبی وسلم کو کاپی نہیں کر سک رہا اس وقت تو بڑا کنویشن والا ایمان مان چاہیے تھا بھائی وہاں تو کلمہ پڑھنے کا مطلب موت تھی کلمہ پڑھتے ہیں آپ اونچی وہاں سے پڑھیں گے لوگ آپ کو ہار بھی بنائیں گے یہ کہیں اور اونچا پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ کہنا بڑا آسان ہے تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا تو سابق رام علی مردوان واقعی انہوں نے ایمان سے ثابت کیا کہ وہ قابل تھے اس زمانے کے لیے اسی لیے بخاری اور پسم کی متفل عزیز ہے سب سے بہتر میرا زمانہ پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے جھوٹ بولنے والے جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ پیدا ہوں گے پہلے تین سو سال گزرنے کے بعد صحابہ تابعین تابعین تین قرم تین زمانے تو یہ منافق کبھی ادھر کبھی ادھر درمیان میں اور کرتا رہتا ہے اور ظاہر جب اتنا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فتوا دے دیا کہ پھر یہ اللہ اس کو تھوڑی دیر تو اللہ دیکھے گا لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ کو دلام آیا پھر پکی مور لگ گئی اب تبت یادہ بیوں تب نازل ہونے کے دس سال بعد تک بھی یہ گلاب زندہ رہا قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا نا قرآن میں آ گیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور اب یہ پکا دوست کی ہے تو کہتا ہے محمد تمہارا قرآن غلط ہو گیا دیکھو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں دس سال زندہ رہا اب نہیں جب بندہ ہٹ ذرمی پہ اترا ہے پھر اللہ کی طرف سے مور لگ جاتی تھی جیسے غلام قادیانی دجال کے اوپر اس کو نہیں پتا تھا دیشوں کا لیکن جب بندہ ہر میں اترتا ہے تو پکی مور لگ گیا سم مم بک من یون فم اسی کو تو کہا گیا اس دن سے ڈرنا چاہیے بولے اے ایمان والو من دون المؤمنین مؤمنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ مومنین کے ساتھ دوستیاں گانٹو یہ آج ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے جو پہلے بھی پچھلی دفعہ آج گزر چکی کہ عزت کے لیے کافر کے پاس جاتے ہیں عزت تو اللہ کے پاس ہے اور یہ کہتے ہیں ان کی دوستی میں ہمارا فائدہ ہے حالانکہ دوستی میں نقصان ہی اٹھایا آج تک اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ گانٹو للہ علیکم سلطان مبینہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہاں اپنے خلاف دلیل پکی کر لو کہ اللہ تعالیٰ کیا بولتی تھی تمہیں پکڑ لے کہ تم دنیا میں کافروں کے ساتھ دوستیاں کاٹتا تھا اللہ تعالیٰ بنوایا یہ تو میرے ہاتھ ایک ثبوت آ جائے گا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کافروں سے دوستیاں کر کے اللہ کے حضور حجت مانگ کر لو اپنے خلاف یہ یاد رکھیے گا اگر کوئی کافر سے دوستی اس لیے کرتا نا کہ اس سے دین کی دعوت پہنچانی ہے یہ معاملہ الگ ہے جو آج ہمارے حکمران کر رہے ہیں یا سیاسی لیڈر کر رہے ہیں یہ دین کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ دنیا پرستی کے یہ ان دوستیوں کو فراہم کرانا اس طرح کی دوستی کسی سے بھی کی جا سکتی ہے دین کی دعوت کی نیت اب آ رہے گاڑ فتح والی آئے ایک سو پینتالیس نمبر آئے منافقین کے بارے میں سب سے سخترین آئے دل کل اص فلی بے شک منافقین دو کی سب سے نجلی گھاٹی کے اندر کافروں سے بھی نیچے ولند الحم نصیرہ اور وہاں کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے دیکھ لیں منافقین کے اوپر کتنا غصہ ہے کیونکہ منافقین دونوں نقصان کرتے ہیں نا کافر تو سامنے نظر آ گیا منافق تو مسلمانوں کی جڑیں بھی کھودنی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے ہیں. الٹا نقصان کا باعث ہے ان کا ساتھ ہونا الدین تابو قربان جائیں اللہ کی رحمت پہ پرانے بعد میں ہی گزر چکا مکب نفسر رحمان <الرَّحْمَة> صحیح بخاری کتاب و میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش پر ایک بارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے دیکھ لیں اتنی سب وہی سنانے کے بعد بھی الاو ایکسیپشن آ گئی ہاں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے وہ اسلحہ اور خالی توبہ اخبار کی تصبی نہ پیرے تصبی کرنا بہت اچھا کام لیکن اپنی اصلاح بھی کرے و تم اور پھر اللہ سے چمٹ جائے اللہ سے چمٹنا کیا ہوگا واہ واطم بحب اللہ جمی آؤں جو صحیح مسلم میں غدی خم کی حدیث ہے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 میں اپنے اہل قید کے معاملے میں تمہیں اللہ سے دراتا ہوں یعنی ان سے اس نے سلوک کرنا صحیح مسلم میں چار حدیثیں اوپر تلے کتاب الفضائل چیپٹر میں چھ ہزار دو سو پچیس دو سو چھبیس دو ستائیس اور دو سو اٹھائیس ودی حکم کی حدیث تو اطلاع کرنے کے بعد پھر چمٹ جائے اللہ سے بس دین لہ اور پھر خال اپنے دین کو اللہ کے لیے کر لے مخلص بن اندر سے خالی اوپر سے نہیں رسول میں موت بھی قبول ہے داڑھی قبول نہیں نماز میں بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو دو جہاں کا سارے جہانوں کا پالنے والا ہے خالد کر لے اپنے دین کو اپنے رب کے لیے مع تو پھر ایسے لوگ ہوں گے جو مومنین میں شمار کر لیے جائیں گے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے رہ منظر ہی نہیں یہ وہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت تیار ہے اپنے گناہ بندوں کو اپنے دامن میں لینے کے لیے وہ صوفا یوتین ازرن ابیما اور انکریب ہی بات تھوڑی سی بات ہے وہ صوفا کوئی دور کی بات نہیں ساٹھ سال کی زندگی بھائیوں کتنی ہے بیس سال تو سونے میں کٹ گئے آٹھ گھنٹے تو ایوریج ہوتے ہی ہیں بیس سال سونے میں گزر گئے اور بیس سال جو ہے وہ روزگار کمانے میں گزر گئے پیچھے رہ گئے بیس سال اس میں سے کتنا وقت اللہ کو دینا ہے ان قریب مومنین کو اللہ تعالیٰ عظیم بہت عظیم اجر دینے والے اس اجر کی طرف نظر رکھو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو دل سے کر جب انسان کو اپنی منزل نظر آ رہی ہو تو انسان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے مشکلات کو جیلنا اب بڑا درد دل والا جملہ آ رہا ہے اور پانچواں پارا ہمارا یہاں پہ مکمل بھی ہو رہا ہے مَا اے انسانوں اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا لے گا کیا زبردست چکتا ہے اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے باز سفر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کیا ان جو کے جھوٹے گاڈ والی ہے کہ وہ انسانوں کی قربانیاں چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ ان کے بتوں کے سامنے جا کے انسانوں کو قربان کرتے تھے وہ فنیٹک قسم کا ہے معذ اللہ ستر اللہ نہیں اس کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے جس طرح آج کل بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اسی لیے نافذ کر دی تاکہ لوگ نافرمانی کر کے دوزن میں پہنچے کوئی اللہ کو خوشی ملتی ہے انسان کو دوزن میں ڈالنے دے معذ اللہ سپر اللہ ایسا نہیں اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر دو خوبیاں تمہارے اندر موجود ہے ان شکر تو اگر تم شکر گزار بندے ہو بآمن تم اور ایمان بھی لے کے آئے ہوئے ہو ایمان تو پہلی شرط ہے یعنی شکر گزار بندہ ایسا جس کا ایمان بھی ہو وہ تین مین ایمان جو ہے اس کے کلیئر ہونے چاہیے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور اس میں ختم نبوت اور عقیدہ آخرت باقی ساری چیزیں فرشتوں کا ایمان کتابوں ایمان اسی کے اندر شامل ہیں ایمان والا ہو تو اس کا شکر بھی وہ ساتھ ادا کرے وکان اللہ شاکرن علیما تو اللہ تعالی بڑا ہی قدر شناس ہے قدر فرما اللہ بھی شاکر ہے قدر کرنے والا ہے اور علم والا ہے یہاں شکر کی تعریف بھی سن لیجیے بھائی شکر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ یہ بھی شکر ہے لیکن یہ زبان کا شکر یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان میں ڈرائیونگ کر رہا ہے جہاں پر لیفٹ سائڈ پہ چلایا جاتا ہے اور وہ زبان سے بولتا رہتا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اور خود رائٹ پہ جا رہا ہے اس کا سیرے. تو آپ مجھے بتائیں خالی زبان سے بولنا ہے کہ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اس کو فائدہ دے گا جب تک کہ پریکٹیکلی وہ نہیں جائے گا لیفٹ کے اوپر ادر وائز تو تھوک دے گا سامنے سے آنے والی ٹریفک کو تو زبانی کلامی نہیں شکر کیا اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہے اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے یہ ہے پرفیکٹ ڈیفینیشن اللہ نے آنکھ دی تو بس آنکھ اب اللہ تعالی کی فرما برداری میں ہی اٹھے نافرمانی میں نہ اٹھے اللہ نے زبان دی تو زبان کا شکر ہے کہ زبان اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے فرما برداری میں چلے اللہ نے ہاتھ دیے تو ہاتھ اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے اللہ کی فرما برداری میں اور اسی طریقے سے آپ اینڈ سو آن کرتے چلے دیں. یہ ہے اپروپریٹ ٹرانسلیشن اور یہ ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے تو نے مسلمان پیدا کیا ہے. یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن میرے ہاتھوں میں آیا یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھ سکتا بڑا مشکل کام ہے یا اللہ تیرا بڑا شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہاتھ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں لیکن ہم ہاں داڑھی نہیں رکھ سکتے مشکل ہے ہی. تو یہ اپنے دل سے پوچھیں کہ اس طرح کی باتیں کر, کر رہے ہوں گے جب ہم اپنے دل کے ساتھ تو کیا ہمارا دل بھی دعائی دے گا کہ ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں یہ جو ہم بچپن سے ریڈیو اور ٹی وی پر سنتے آ رہے ہیں کہ جی بس جی یہ قرآن کے اندر ہی ہدایت ہے جی اللہ کا شکر ہے اس سے ہمیں مکمل نظام یاد دے دیا اس کا آج تک ہمیں کو فائدہ ہوا ہے یہ شکر جو ہم پچھلے 63-64 سال سے اضا کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر ریڈیو کے اوپر ممبروں کے اوپر کہ یہ اللہ تیرا شکر یہ مکمل نظام یاد مل گیا ہمیں فائدہ ہوا ہے نہیں کیونکہ زبان ہی شکر ہو رہا ہے اس قرآن میں عمل تو کوئی نہیں ہو رہا قرآن تو بین کیا ہوا مولویوں نے قرآن نہ پڑھنا ڈائریکٹ ڈمراہ ہو جاؤ گے قرآن چڑھ پڑھو گے تو پھر آپ یہ تو نہیں کہ آپ تو پہلے سوچو گے یار یہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی تقلید بیچ میں کہاں گی قرآن تو کہہ رہا اللہ وطی رسول یا جو ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ایپس نہیں اللہ تو تو خراب ابھی اس ریکو گمراہ ہو کہ ظاہر ہے بخاری مسلم پڑھے گا پھر نماز کو اس طریقے پہ نہیں پڑھے گا جس طرح انڈیا پاکستان میں اس طریق پڑ رہی ہے تو پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ علم حاصل کر کے پھر دین کو پریکٹس کیا جائے